آج ہفتے کا دن آٹھ ستمبر اور سال 2018 اٹھارہ ہے اور میں ہوں حکیم بلوچ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو اور یہ ریڈیو زرمبش کی آزمائشی نشریات ہیں آج کی نشریات میں شامل ہیں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں آج کی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان کے علاقے آوارن میں آج صبح پاکستانی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے جاو کے علاقے شندی میں تین افراد کو قتل کر دیا ہے جن کی شناخت راشد بلوچ گلشیر بلوچ اور اورنگزیب بلوچ کے نام سے ہوئی ہے واضح رہے آوارن کا شمار بلوچستان کے سب سے زیادہ شورش زدہ علاقوں میں ہوتا ہے جہاں آئے روز فورسز مختلف علاقوں کا محاصرہ کر کے لوگوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کر کے لاپتہ کر دیتے ہیں مغربی بلوچستان کے علاقے زاہدان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.5 اشاریہ ریکارڈ کی گئی ہے جس کا مرکز زاہدان سے 200 کلومیٹر دور 26 کلومیٹر زیر زمین گہرائی میں تھا گزشتہ سال پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے گوادر کے علاقے نگور چب ریکانی کے رہائشی غفار ولاد عبدالغفور ریاستی اداروں کی حراست سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے آوارن کے علاقے جھاؤ میں منشیات فروشوں اور گھروں میں ڈاکزنی سے تنگ عوام نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے انتظامیہ اور ذمہ داروں سے منشیات فروشوں کے خلاف اور گھروں دکانوں میں ڈاک کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے شدید مطالبہ کیا امریکی وزیر دفاع جیمز میٹ سے غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے ہیں جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور دیگر اعلی افغان حکام سے ملاقات کی ملاقات میں چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ بھی شریک تھے جیمز میٹس کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جلد امن قائم ہو جائے گا پنجگور کے علاقے پرو میں گاڑی الٹنے سے ایک شخص جام بہک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے حادثے میں جام بحق ہونے والے شخص کی شناخت اللہ داد ولد محمد جان جبکہ زخمی ہونے والے شخص کا نام وہاں ولد یار محمد ہے جھل مکسی کے گھوٹ عامر خاص پور میں رشتے کے تنازع پر دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد جمال مکسی محمد اکبر اور مورا بی بی جان بحق ہو گئے ہیں دوسری طرف بلوچستان میں پشین کے تحصیل بوستان میں پرانی دشمنی کے نتیجے میں فائرنگ کر کے خاتون سمیت تین افراد کو قتل کر دیا گیا ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ پی ایم ڈی کے نیشنل مانیٹرنگ سینٹر نے بلوچستان کے نو اضلاع میں مونسون کے دوران مختصر بارشوں کے بعد پانی میں متوقع کمی کا الرٹ جاری کر دیا ہے پی ایم ڈی کے اعلامیہ کے مطابق پانی کی کمی سے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹر سمیت دال بندین گوادر جیونی پنجگور پسنی نوکنڈی اور ماڑا اور تربت میں خشک سالی جیسی صورتیال پیدا ہو سکتی ہیں اور یہی صورتیال سندھ کے بعد اضلاع میں بھی پیش آ سکتے ہیں چینی وزیر خارجہ وانگ جی ایک اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں جہاں وہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے جرمن نیوز ایجنسی ڈی پی اے کے مطابق پاکستان کے نئی حکومت سی پیک اقتصادی منصوبے کے حوالے سے اثر نو مذاکرات چاہتی ہے ایک پاکستانی وزیر نے نام نظاہر ظاہر کرنے کی بنیاد پر جرمن نیوز ایجنسی کو کہا ہے کہ ہمارے خیال میں یہ معاہدہ بڑی حد تک چین کے حق میں ہے اور ہم اس معاہدے پر دوبارہ مذاکرات چاہتے ہیں تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اسے پاکستان کے لیے زیادہ سود مند بنایا جا سکے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے مندو مارٹن گریویت نے کہا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایران نواز ہوسی باغی جنیوا میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں ان کا کہنا تھا کہ ہوسی باغی اور عالمی سفارتکاروں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش ہے کہ جنیوا میں ہونے والے اجلاس کو کامیاب بنایا جا سکے افغانستان کے جنوبی صوبے کندہار میں کوچ اور ٹرالر میں المناک تصادم کے نتیجے میں چالیس افراد جام بحق ہو گئے ہیں حادثے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھنے کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے بھارتی اداکارہ اور ڈمپل گرل دیپیکا پاڈوکون اور اداکار رنویر سنگھ نے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے دونوں کی شادی رنویر سنگھ کے خاندان کی خواہش کے مطابق سندھی رسم و رواج کے مطابق ہوگی بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہزار ایک سو اٹھتر ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ, مسنگ پرسنز کے وائز ماما قدیر بلوچ نے اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے سیاسی اور سماجی افراد پر مشتمل وقف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ بلوچستان میں براہ راست مداخلت کر کے اپنا امن فوج تعینات کرے بلوچستان میں جاری ظلم جبری طور پر لوگوں کو لاپتا کرنا شدر لاشیں پھینکنے سمیت تمام تر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اسی حقیقت سے جڑی ہیں کہ پاکستان بلوچ سرزمین پر قابض رہ کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اقوام متحدہ سمیت عالمی دنیا اگر اس خطے میں انسانی حقوق کے حوالے سے سنجیدہ ہے اور اس خطے کو بھی پورا مند دیکھنا چاہتا ہے تو انہیں بلوچستان میں مداخلت کر کے پاکستان کی قبضگیر پالسیوں کو روکنا ہوگا بلوچستان کی کٹ پتلی مخلوط حکومت میں شامل دو بڑی جماعتوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں صدارتی انتخابات کے بعد صوبے بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دو بڑی جماعتوں بلوچستان عوامی پارٹی اور تحریک انصاف کے اختلافات منظر عام پر آ گئے ہیں تحریک انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال پارٹی کی صوبۂ قیادت کو اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں تحریک انصاف بلوچستان کے ترجمان بابر یوسف زئی بی بی سی کو بتایا کہ مخلوط حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت کی حیثیت سے تحریک انصاف کو جو اہمیت ملنی چاہیے تھی وہ اسے نہیں دی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نہ تحریک انصاف کو اعتماد میں لیتے ہیں اور نہ ہی اس کی قیادت سے مشورہ کیا جاتا ہے اور ان کے اسمبلی ممبران کو پرکشش وزارتوں کی لالچ دے کر پارٹی سے توڑنا چاہتے ہیں تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تھے دوستین مراد بلوچ اور آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش کی آزمائشی نشریات